حضرت حضب شدادی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وشاد فرمایا کہ سب سے اچھا طریقہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالی سے یوں عرض کرے اور یہ کہے کہ اللہ انت تربی او اللہ آپ میرے پر دیوار ہیں لا لا اللہ اللہ اللہ اللہ آپ کے علاوہ کوئی میرا مالک نہیں ہے خلق اللہ آپ نے مجھے پیدا کیا انا ابدو کا اور اللہ میں آپ کا بندہ ہوں وہ ان آلہ اور اللہ میں آپ کے ساتھ جو ایمان کا جو چیزیں میں نے وعدے میں کی ہیں عہد کی ہے, ہے وہ کا اور اللہ جس بندگی کا عہد میں نے کیا ہے مس تو میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں اللہ ان تمام معاہدوں کو پورا کروں اور اب دیکھیے اس تازہ کے کی الفاظ کیا اوشاط فرمائے کا یوں عرض کرے کہ اعوذ ابو زب ما صنعتو اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ان تمام شر اور برائی کے کاموں سے جو میں نے زندگی میں کیے ہیں ابو اللہ کبی کا الیہ اور اللہ میں اقرار کرتا ہوں زندگی میں وہ تمام انعامات میرے مالک جو تم نے مجھ پہ کی ہیں تو ابو اللہ کبی غمبی اللہ میں اس کا بھی کرار کرتا ہوں جو میں نے تیری نافرمامیاں کی ہیں تو اے اللہ تعلی سو اس کو معاف کر دے اور اللہ آپ کی علاوہ کوئی بھی معاف کرنے والا نہیں ہے اس حقیقت کا بھی مجھے علم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ شداد جو شخص بھی ایمان اور یقین کے ساتھ دن کو استغفار کر لے اور شام ہونے سے پہلے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنتوں میں سے ہوگا رات یہ تھی کہ اس کی توبہ اللہ ان پاک لفاظ کے ذریعے سے قبول فرما لیں گے اور پھر فرمایا کہ جو کوئی شخص اسے ایمان امام یقین کے ساتھ رات کو پڑھ لے اور صبح سے پہلے انتقال ہو جائے تو فرمایا وہ بھی جنت والوں میں سے ہوگا صحیح بخاری میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الدعوات میں اس حدیث کو نقل کیا مختلف روایات میں مختلف الفاظ کے والد ہوئے مگر یہ جو الفاظ آپ کے سامنے ہیں یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں چاہیے کہ انسان اس کو یاد کر لے اور صبح شام اللہ کی پناہ ان الفاظ کے ذریعے مانگتا رہے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کام کر لے تو اہل جنت میں سے ہو جائے گا تو اس کے کئی ایک مطالب محدثین میں لکھیں تو ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص سے کانٹینیوسلی یہ کرتا رہے گا تسلسل کے ساتھ ان چیزوں کو پڑھتا رہے گا تو پھر آہستہ آہستہ اس کی زندگی کی نہج خود ہی تبدیل ہوتی رہے گی یہاں تک سے وہ اہل جنت میں سے ہو جائے گا بعض محدثین کا خیال یہ ہے کہ ایسی تمام احادیث میں مراد جی ہے کہ جو اللہ کے اپنے حقوق اس بندے کے ذمے رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے معاف کر دے گا البتہ لوگوں کے حقوق جسے حقوق و لباس کہتے ہیں ان کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں سے معاف نہیں ہوں گے اور بعض ذرات کا خیال یہ ہے کہ اللہ کا کا فضل اللہ کا کرم اس انسان کے شامل حال ہو جائے گا خدا کی توفیق وقت اس انسان کو ملے گی جب یہ اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، کرنے کی کوشش کرے گا تو آہستہ آہستہ یہ الفاظ بھی اللہ تعالی اس تک پہنچا دیں گے